انتہائی وقت کی قلت کے باوجود اور مسلسل سفر کی تھکاوٹ اور جہاں بھی کوئی پروگرام ہو اس کی اپنی تھکاوٹ کے باوجود حضرت نے ہمیں وقت عنایت فرمایا اور شفقت فرمائی اور یہ کوئی پہلی شفقت نہیں ہے اللہ جل شاہوں کا بہت میرے اوپر فضل و کرم ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے پر ان حضرات کی شفقتیں ان کے مشورے وہ حاصل رہے ہیں اور یہاں پر جو اللہ جل شاہوں نے اسلام آباد میں ترتیب شروع کی جس کو تھوڑے سے وقت میں اللہ پاک نے بڑی کامیابی عطا فرمائی ہے خالص میں اس کو حضرت کا صدقہ جاریہ سمجھتا ہوں میری والدہ صاحبہ نے آج سے چھ سال پہلے مجھے کہا کہ, کہ تم کراچی سے اسلام آباد آ جاؤ. میں کراچی میں بہت زیادہ مشغول تھا اور بہت سارے کام تھے اور کوئی صورت بظاہر وہاں سے نکلنے کی نہیں تھی اور اسلام آباد میں کسی قسم کی کوئی صورت یہاں بنی بھی نہیں تھی جس طرح وہاں پر سے نکلنا مشکل تھا تو یہاں آ کر بسنا مشکل تھا تو میں حضرت کے پاس حاضر ہُوا اور ایسے موقعوں پر ہمیشہ اپنے بزرگوں سے ہی پوچھتا ہوں میں نے حضرت کو جا کر کہا کہ اسلام آباد میں کوئی سبیل نہیں ہے کسی کام کی اور والدہ کا حکم ہے اور گھر ہے وہاں پر اور تو اور کراچی میں میری مشغولیات بتائیں بھی صحیح اور حضرت اس سے واقف بھی تھے تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ مولوی صاحب آپ جو بھی کام کر رہے ہیں کراچی میں چاہے وہ جتنا زیادہ بھی ہے یا جو بھی ہے اس کو آپ زیادہ سمجھیں لیکن ہے یہ نفل سارا کا سارا اور والدہ کا جو حکم ہے وہ ظاہر بات ہے کہ وہ واجب ہے اس کی اطاعت تو جب ان دونوں کا تعارض ہو تو بس میں نے اسی وقت واپس آ کر گھر میں سامان سمیٹنا شروع کر دیا گھر میں کہا کہ بس اب رخصتی حضرت نے فرمایا اس میں تو کوئی وہ ہے نہیں کوئی دوسرا آپشن نہیں تو اس آمد کو اللہ جل شاہوں نے میرے لیے ہر لحاظ سے والدہ کی خوشنودی کے تبار سے وہ اتنی خوش ہوئیں اور کاموں کے تبار سے یہاں سے میرے لیے بہت ہی باعث مسرت بھی بنایا اور خوشی بھی ہوئی اس فیصلے پر اپنے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں اس کی اس کے ثمرات اور اس کے برکات دیکھنے اللہ جل نصیب رہے یہاں بہت سارے ایسے حضرات تشریف جن کو میں ان کاموں کی تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہتا ہوں معمولی سی حل کے چند الفاظ کے اندر مجھے بہت ہی حجاب ہے اس بات پر عزت کا مزاج چونکہ الحمدللہ ساتھ سفر اسفار کے مواقع ملتے رہتے ہیں اور مجھے اس سے اچھی طرح واقفیت ہے تو میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جس سے عزرت کی تعریف کا پہلو نکلتا ہوں کیونکہ وہ پسند نہیں فرماتے لیکن ان کاموں کا میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اللہ جعل سے لیے ہیں اس حوالے سے لوگوں میں عام طور پر جو بڑی شہرت ہے وہ اسلام کے نظام معیشت کے حوالے سے اور انگریزی حلقوں کے اندر حضرت کو فادر آف اسلامک فائنینس کہا جاتا ہے کہ اس اس بڑے شعبے میں اس کی اس زمانے کے اعتبار سے کیا عملی شکلیں ہو سکتی ہیں اور سود کے خاتمے کی اور دیگر اس حوالے سے حضرت کا جو کام ہے بین الاقوامی طور پر جتنی بھی بین الاقوامی فورمز ہیں اس حوالے سے ان میں سے تقریباً بیشتر کے کئی دہائیوں سے صدر نشین ہیں دارالعلوم کراچی پاکستان کا اتنا ایک باوقار تعلیمی ادارہ ہے نصف صدی سے زیادہ کی اپنی تاریخ رکھنے والا اور وہ حضرت کے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ جاریہ ہے اور ہمارے ہاں جو اساتذہ آپ کو پڑھاتے ہیں اور جو دارالافت الاحسان میں ہمارے جو مفتیان کرام ہیں یہ میرے علاوہ سارے کے سارے دارالعم کراچی ہی کے فضل ہے اور وہاں کے حضرات ہیں یہ دارالم کراچی ہی کا فیض ہے میں تو ویسے ہی حضرت کا غلام ہوں لیکن فراغت میری جامعہ علوم الاسلامیہ بنور ٹاؤن سے اور دوسری چیز جو اس کے ساتھ اللہ شاہن نے عطا فرمائی ہے اور ہمارے بزرگوں کا وہ اختصاص ہے اس کا ذکر میں اس سے ضروری کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی تربیت کا حصہ ہے کہ حضرت کو حکیم علامہ حضرت مولانا اشر اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اجل خلیفہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی طویل صحبت اور ان کی تربیت سے گزرے ہیں اور ان سے اجازت و خلافت بھی ہے اور اس حوالے سے کے ساتھ حضرت کے ساتھ ایک اصلاحی تعلق بھی ہوتا ہے اور تیسری چیز جس کی اس وقت عالم اسلام میں فقی مسائل کے اعتبار سے فقی کمیٹیوں کے اعتبار سے میں بلا مبالکہ اس کو سمجھتا ہوں کہ اللہ جل شاہوں نے اس وقت پوری امت مسلمہ کے سر کے اوپر جو سب سے بلند مقام سایہ ہے وہ ان کی شخصیت کا ہے پاکستان تو خیر ہے ہی ہے باقی دنیا میں بھی جو جدید ترین مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ وہ انہی کی جانب دیکھا جاتا ہے اس کے حل کے لیے اور فتوی کے لیے میرے والد صاحب کو یہاں بیٹھے ہوئے بعض لوگ شاید جانتے ہوں وہ بڑے ناقد مزاج عالم تھے کسی کو کسی کا ان کو سب سے مشکل کام کسی کا علم تسلیم کرنا تھا ان کا کو, کو بھی ان سے تعارف ہے پتہ بھی ہے کسی کو عالم کہنا ان کے لیے بڑی آزمائش تھی اور نہیں کہا کرتے تھے بہت چند لوگ ایک دفعہ ترکی ترکی اشاعتی ادارہ ایک کوئی میڈیا ہاؤس تھا وہ والد صاحب کے انٹرویو کے لیے آیا اور یہ بہت پرانی بات ہے ان کے انتقال کو بھی اٹھارہ سال ہو گئے اس سے پہلے کی بات تو ان کو والے صاحب داعی علماء اور محقق علماء کے درمیان فرق سمجھا رہے تھے کہ لوگ عام طور پر سب کو ایک جیسا عالم سمجھتے ہیں لیکن علماء میں کچھ لوگ داعی عالم ہوتے ہیں اور کچھ لوگ چند لوگ ہوتے ہیں جو محقق عالم ہوتے ہیں تو جو محقق عالم کو بہت زیادہ انہوں نے بیان کیا تو وہ انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ مولانا کسی کسی محقق عالم کا نام لیجیے اس وقت جو زندہ تو والے صاحب بڑے گڑبڑا گئے پھر ان سے کہنے لگے کہ میں جتنا بھی سوچ لوں پا، پاکستان میں کہا کہ میں جتنا بھی سوچ لوں تو سوائے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے میں کسی اور کو محقق عالم نہیں کہہ سکتا تو یہ آج سے بیس بائیس سال پہلے کی بات میں بہت چھوٹا سا تھا لیکن میرے دماغ کے اندر ایسی وہ بیٹھ گئی وہ بات تو میں نے کہا اللہ جلشا اس کی وجہ سے اللہ پاک نے وہ اس نسبت کی قدر بھی عطا فرمائی تو یہ ہماری بڑی خوش قسمتی اور ہماری سعادت ہے حضرت یہاں تشیف آوری اور حضرت کو میں نے البرحان کی کارگزاری سنائی اور آپ لوگوں کی پروفائلز بتائے کہ کس نوعیت کے لوگ ہمارے پاس الحمدللہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور چٹائیوں پر بیٹھ کر اور مسجد میں بیٹھ کر اور ادارے کی صفائی ستھرائی کے اندر بھی حصہ لیتے ہیں اور تربیت سے بھی گزرتے ہیں اور ذکر کی مجالے سے بھی بیٹھتے ہیں اور ہمارے ساتھ کربوگا شریف بھی جاتے ہیں یہ ساری ترتیب میں نے اس کو بتائی ہے اس لیے میں اس کو دہراؤں گا نہیں اور نہ اس وقت کو ضائع کروں گا میں گزارش کروں گا کہ حضرت اپنے کلمات ارشاد فرمائیں گے پھر انشاءاللہ اسناد عطا فرمائیں گے اور اس کے بعد ہم حضرت تشریف لے جائیں گے آگے ان کا پروگرام منظم ہے جیسے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مسافر سے آپ لوگ مکمل طور پر پرہیز کریں گے حضرت آپ کو ایک سلام کر دیں گے جاتے ہوئے اس کا جواب دے کر بس یہ آپ کی طرف سے رخصتی ہو جائے گی اللہ پاک ذائقہ الحمد والصلاه والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين وعلى كل من تبعهم باحسان لا يوم الدين اما بعد مر محترم भाइयों و السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ <متصف> الحمدللہ للہ آج اس مبارک کے ادارے میں اللہ تبارک و تعالی نے حاضری کی عطا فرمائی مولانا نان کا کافی اِلتاب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں ان کے علم میں ان کے عمل میں ان کے کاموں میں برکت فرمایا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور الحمد جس میدان میں بھی قدم رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرمایا انہوں نے مجھے اسی سفر کے مواقع سے پہلے مجھے یہ تو معلوم تھا کہ وہ دا لفظہ اور لحسان کا ادارہ قائم کیا ہوئے ہیں لیکن اس ادارے کے بارے میں مجھے اسی سفر کے دوران معلوم ہوا اور بڑی مسرت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ان کے دوسرے کاموں کے ساتھ یہ بھی عظیم کام لیا معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ اللہ ایک سال سے یہ ادارہ ملک کے مختلف شعبہ زندگی کے نمایاں افراد کی خدمت کر رہا ہے اور انہیں دینی تعلیم کے بنیادی امور سے اس عرصے میں واقفیت عطا کی جا رہی ہے جس میں تفصیل بھی ہے حدیث بھی ہے اور اسلامی احکام کی تعلیم و تربیت بھی ہے یہ بڑا منفرد اور ضرورت کا کام ہے کیونکہ ہمارے حکومتی نظام میں اور مختلف شعبوں میں جو ادارے قائم ہیں ان میں خدمت انجام دینے والوں میں دین کی صحیح معلومات کا فقدان جیسا ہے ان کو جس تعلیمی نظام کے تحت پروان چڑھایا گیا اس کو ساری علم کا جو مرکز ہے ان کو مغرب میں نظر آتا ہے اور وہ اپنی گدڑی میں چھپے ہوئے لال سے ناواقف ہیں اللہ تبارک و نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایسا دین عطا فرمایا اور دین کے ایسے علمبردار عطا فرمائے جنہوں نے کسی شعبہ زندگی کو نہیں چھوڑا جس میں عظیم ورثہ ہمارے لیے تیار نہ کیا مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے میں سپریم کورٹ میں شریعت بلڈ بینچ کے جج کے حیثیت میں سترہ سال میں نے کام کیا اور شاید اتنے طویل عرصے شاید کوئی شخص سپریم کورٹ میں نہ رہا ہو جتنا میں نے وقت وہاں گزارا تو وہاں ہمارے درمیان جو مقدمات آتے تھے تو اس میں کچھ ہم جیسے طالب علم بھی ہوتے تھے جج کی حیثیت میں اور وہ حضرات بھی ہوتے تھے جن کی ساری زندگی وکالت میں گزری جن کی ساری زندگی قانون کی تعلیم و تربیت میں گزری اتباق سے ہمارا کام ایسا تھا کہ جو مروجہ قوانین ہیں ان کا جائزہ لینا ہوتا تھا اور اس کی ایک ایک شق کو گہری نظر سے دیکھنا ہوتا تھا تو جو کچھ میں بحث طالب علم کے ہم نے اپنے مدرسوں میں پڑھا اس کی وجہ سے بات ذرا جلدی سمجھ میں آ جاتی تھی قانون کی اور بعض حضرات کو کچھ دیر لگتی تھی تو اس وقت جو چیف جسٹس تھے انہوں نے کسی ہماری ایک مجلس بیٹھی ہوئی تھی جس میں جج صاحبان جو یعنی معروف جٹ صاحبان وہ بھی تھے میں بھی تھا کسی قانون کی تشریح پر گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے اپنی کچھ رائے ظاہر کی کہ اس کی ایک تشریح ترقی یوں ہے تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے کبھی ساری زندگی وکالت نہیں کی لیکن یہ قانون کی بات بہت تیزی سے پکڑتے ہیں. تو ایک دوسرے جج صاحب وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے ایل ایل بی کیا تھا اور سیکنڈ پوزیشن کے ساتھ کیا تھا تو میں نے اس پر رض کیا کہ یہ ایل ایل بی کی وجہ سے نہیں ہے حقیقت اس وجہ سے ہے کہ میں نے ہدایات پڑھی ہے اور الحمدللہ سمجھ کر پڑھی ہے تو اگر میں کوئی قانون کی کوئی باریک بات اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈال دیتے ہیں تو وہ ایل ایل بی پڑھنے کی برکت سے نہیں ہے ایل ایل بی میں نے اس طرح کیا تھا کہ امتحان سے صرف ایک مہینہ پہلے چھٹی لے کر دارالعلوم سے چھٹی لے کر ایک مہینہ پہلے میں نے اس کا مطالعہ کیا تھا اور پھر ایل ایل بی کیا مجھے ایسا سے کمتری تھی کہ سارے لوگ سارے سال پڑھتے آ رہے ہیں میں نے ایک مہینے کے اندر پڑھا ہے تو جب امتحان ہوگا تو دوسروں کے ساتھ کیسے چل سکوں گا جب وہاں امتحان سے پہلے جہاں طالب علم بیٹھ کے در آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو کچھ مجھے اندازہ ہوا کہ جنہوں نے سارے سال پڑھا ہے تو وہ بھی بعض اوقات وہ بات نہیں سمجھ پا رہے جو اللہ تعالی نے مجھے سمجھا دی ہے اور جب امتحان کا نتیجہ آیا تو میری سیکنڈ پوزیشن تھی یہ یہ حقیقت اس وجہ سے نہیں کہ میں نے ہدایات پڑھی تھی اور الحمدللہ فقہ اور اصول فقہ سے خصوصی مناسبت تھی اس کی وجہ سے یہ تھا آج جب میں جب میں اس کا مقابلہ کرتا تھا اپنے فقہ اپنے اصول فقہ کا وہاں کے جس کو انٹرپریٹیشن سے چوٹ کہا جاتا ہے تو انٹرپریٹیشن آف اسٹیچیوٹ جو ہے وہ ہماری اصول الفقا کے مقابلے میں بچوں کا کھیل معلوم ہوتا تھا لیکن افسوس یہ ہے کہ اس عظیم ذخیرے سے اس عظیم ورثے سے ہماری اکثریت ناواقف ہے اور اس میں شاید ہمارا بھی بڑا قصور ہے کہ ہم ان تک ان باتوں کو نہیں پہنچا سکے میں نے ابھی ایک تازہ کتاب میری آئی ہے البیو اس میں بیو و شراء کے احکام مذاہب اربعہ سے اور قانون موجودہ قانون کے تقابل کے ساتھ اس میں بیان کیے ہیں تو اس میں بھی میں نے لکھا ہے کہ آج کے جتنی بڑی سے بڑی قانون کی کتابیں کسی بھی مصنف نے اپنی طرف سے کوئی جزیہ بیان نہیں کیا قانون بلکہ مختلف عدالتوں نے جو فیصلے دیے ہیں ان فیصلوں کے اقتباسات سے وہ قانون کی شرح کرتے ہیں کہ فلاں عدالت نے اس قانون کی شرح میں یہ کہا فلاں عدالت نے یہ کہا فلاں عدالت نے یہ کہا کوئی مصنف ایسا نہیں کرتا کہ اگر یوں ہوگا تو کس طرح ہوگا پھر قانون کا تقاضا کیا ہوگا تو لیکن ہمارے فقاہ کرام کی کتابیں آپ دیکھیں اور خاص طور سے میں اس تصنیف کے دوران میں جس مطالعے سے زیادہ اور زیادہ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے کے نوبت آئی تو عقل حیران ہوتی ہے کہ کس جامعیت کے ساتھ کس دقت نظر کے ساتھ اور ایسی ایسی جزیات سوچ سوچ کر کہ اگر یوں ہوگا تو اس کے کیا حکم ہوگا اتنی تفصیل کے ساتھ ان حضرات نے بیان فرمائی ہے اور مبسوط سرقسی علامہ سرفسی رحمۃ کی مشہور کتاب ایک تیس جلدوں میں انہوں نے اس طرح لکھی لکھوائی ہے کہ خود ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس زمانے میں گرفتار کرنے کے لیے جیل خانے سے بھی ہوتے تھے لیکن جیل خانے کے علاوہ جو اور زیادہ شدید گرفتاری کسی کو کرنی ہو تو ایک اندھے کنویں میں اس کو پھینک دیا جاتا تھا اندھے کنویں میں جس میں پانی نہیں ہے وہاں پر وہ قید ہوتا تھا تو وہ اندھے کنویں میں جب پہنچ گئے تو اور کچھ کام کر نہیں سکتے تھے تو اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ آپ میرے کوئے کے من کے اوپر آ جایا کریں اور میں آپ کو کچھ املا کرا دیا کروں گا وہ املا کرایا جبکہ کوئی کتاب معاخذ کی کوئی کتاب ان کے پاس نہیں تھی اور اور اس کو املا کرا کر لکھوایا تیس جلدوں میں وہ کتاب چھپی ہوئی ہے اور جب کسی کتاب کا خاتمہ ہوتا ہے تو اس کے آخر میں لکھتے ہیں کہ املاہو اپنا نام لکھتے ہیں کہ میں نے یہ املا کرایا وہ محبوز الفلج وہ محبوز ممنو الجماعت یعنی کتاب السلاد کے احکام لکھ رہے ہیں مثلا اور جمعہ کے احکام لکھ رہے ہیں عید کے احکام لکھ رہے ہیں جب ختم کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک ایسے شخص نے اس کو عملہ کرایا ہے جو خود جمعہ اور جماعت میں حاضر نہیں ہو سکتا پوری مبسوط سرخسی تیس جلدوں میں آج ماخذ ہے فقہ حنفی کا زبردست ماخذ اسی زمانے میں انہوں نے شرح ال سیر لکھی ہے اسی زمانے میں اصول السرق سے لکھی ہے اور عقل حیران ہوتی ہے کہ کس جامعیت کے ساتھ کس دقت نظر کے ساتھ انہوں نے جزیات جمع کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایسا ورثہ عطا فرمایا ہر علم و فن میں یہ تو میں نے آپ کو فقہ کی مثال دی ہے لیکن ہر علم و فن میں یہاں تک کہ جن کو دنیاوی علوم و فنون کا جائے حساب اور ریاضی یہ ہمیں ہم نے تو میں تو آ, مشکل سے آشاری اور قصور تک پڑھا ہوا تھا حساب لیکن جب ہمارے استاد تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے تمہارے مفتی مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی میں تمہیں حساب اور پڑھانا چاہتا ہوں تو ایک کتاب انہوں نے ہمارے لیے مقرر فرمائی جس کا نام خلاصط الحساب تھا اور پھر اس کے ذریعے حساب پڑھایا تو اس وقت پتہ چلا کہ ہمارے علماء کرام نے حساب میں کتنا زبردست علم ہمیں آتا فرمایا وہ ہمیں حساب کے ساتھ ساتھ اس کا عملی جس کو آج پریکٹیکل کہا جاتا ہے وہ کام کرایا کرتے تھے انہوں نے جو آلات ہمارے اسلاف نے ایجاد کیے تھے حسابات کے لیے وہ کہتے تھے اس میں ہمیں انہوں نے طریقہ سکھایا کہ زمین سے لے کر چاند تک پیمائش کرنے کا کیا طریقہ ہے کتنے فٹ ہے کتنا کتنے گز ہے تو وہ اس کا ایک خاص طریقہ تھا اور بالکل ایکوریٹ اس کا تجربہ کر کے انہوں نے بتایا دیکھو یہ استعمال وہ اس زمانے کا تیار کیا ہوا آلاتا یہ آج کے آلات نہیں تھے اس زمانے کے تیار آلات کے دیکھو اس کا تجربہ کر کے دیکھ لو کہ یہاں اس کو رکھو اور اس کا خاص طریقہ تھا اربا مقندرا یا اربا مجبہ تو وہ اس کے ذریعے دیوار کی چھت کو دیکھو یہ کتنی ہے تو بالکل ایگزیکٹ پیمائش اس کے ذریعے ہو جاتی تھا. تو کہتے ہیں کہ اسی کے ذریعے اگر تم چاند تک پہنچنے کی پیمائش کرنا چاہو تو اسی اصول کو لے کر تم چاند تک کی پیمائش بھی کر سکتے ہو انہی مفتی رشید احمد صابر مطالعہ کی بات ہے کہ انہوں نے یہ فرماتے تھے کہ قبلہ جو ہے وہ جنوب سے وہ ڈھائی ڈگری ہٹا ہوا ہے جنوب کی طرف مغرب سے جنوب کی طرف ڈھائی ڈگری ہٹا ہوا ہے مجھے ذرا ایگزیکٹ ان کے یاد نہیں رہا لیکن شاید ڈھائی ڈگری کی بات ایک جہاز کے کیپٹن آ گئے انہیں کہا کہ نہیں ڈھائی ڈگری نہیں ہے دو ڈگری ہے یا کچھ اس کے لیے کچھ فرق تھا ان کے کہنے میں اور ان کے کہنے میں مجھے وہ ایگزیکٹ فگر یاد نہیں رہی میرے سامنے کی بات تو مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے اور جو فرما رہے تھے اسی کے اوپر اصرار کیا انہیں کہا حضرت میں تو جہاز اڑا کے لے جاتا ہوں روزانہ اسی ڈگری کے اوپر جہاز آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فران ڈگری ہے یار میں جس جو جو ڈگری پر جہاز اڑانے کے لیے کہہ رہا ہوں تو اس ڈگری پر تو میں جہاز اڑا کر لے کے جاتا ہوں آپ یہاں بیٹھ کر کیسے اس کی تردید کر سکتے تو مفتی صاحب نے کہا آپ اس ڈگری پر کبھی نہیں لے جا سکتے جہاز کو اس ڈگری پر کبھی نہیں لے جا سکتے तो तो मैं रोजाना ले जाता हूँ आप कहते ले जा नहीं सकते तो मुफ्ती साहब ने फरमाया कि आपको इसका अंदाज़ा ये नहीं आपने गौर किया कि जमीन गोल है और जब आप जहाज को लेकर जाते हैं तो अगर जिस डिग्री पर चलेंगे उसी डिग्री पर चलते रहेंगे तो कभी उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते उसको हटाना पड़ेगा दाएँ हटाना पड़ेगा या बाएँ हटाना पड़ेगा तब आप उस मंजिल तक पहुँच सकते हैं उसके ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ ایک بوریا نشین دار مدرسے کا پڑھانے والا وہ ہمیں ہماری غلطی نکال رہے ہیں اس نے کہا جی بات آپ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں حقیقت یہی ہے تو میں صرف فقہ کی بات نہیں کر رہا ریاضی اور حساب کی بات بھی کر رہا ہوں اور وہ مفتی اشد صاحب نے کسی سائنس کالیج کے اندر نہیں پڑھا تھا وہاں کی کتابیں وہ انگریزی نہیں جانتے تھے تو وہ کیا پڑھتے انہوں نے عربی کی کتابوں سے یہ حاصل کیا تھا تو خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک مطالعہ نے ہمارے علماء کرام کو وہ ورثہ ان کے ذریعے ہمیں وہ ورثہ عطا فرمایا لیکن میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اپنی گجڑی میں چھپے ہوئے لال سے ہم واقف نہیں تو آج اگر مرن عبدالعدنان کا کا خیل صاحب نے اس لال کو پہچاننے کا ایک راستہ نکالا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت رضا فرمائے میں آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس کورس میں شرکت کی اور اللہ تعالیٰ کے فضلو... سال پورا ہو گیا پورا, پورا, پورا سال الحمدللہ اس م... میں پورا ہوا دوسرے ماشاء اللہ اور دوسرے سال کے بھی جو حضرات شروع کرنے والے ہیں وہ بھی موجود ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ, کو تعالیٰ سے میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اس کوشش کو بارہ وقت فرمائے اور آپ حضرات کو اپنے ورثہ اپنے اسلاف کے ورثے سے باخبر ہونے کی توفیق عطا فرمائے اقبال کا جو نظریہ خودی بہت مشہور ہے تو لوگ مطلب ہی نہیں سمجھتے اس کا خودی کا کیا مطلب ہے لوگ سمجھتے ہیں خودی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی انا کو آدمی بڑھائے اور یہ کرے لیکن اس کی جو مصنوی اسرار خودی ہے جن لوگوں کو فارسی آتی ہو تو کبھی اس کو ضرور پڑھیں تو وہ خودی کا مطلب ان کا یہ ہے کہ تم اپنی حقیقت سے نا خبر اور اس کے وجہ سے وہ کبھی مغرب کی طرف دیکھتا ہے کبھی روس کی طرف کبھی امریکہ کی طرف کبھی جاپان اور چین کی طرف اس کا سارا پیغام یہ ہے کہ تم اپنے کو پہچانو اپنی حقیقت کو پہچانو جو خزانہ اللہ تبارک وطالع نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس کو پہچانو تم نے اس وقت غیروں کی غلامی اختیار کر رکھی ہے جبکہ تمہارے پاس اس سے زیادہ بہتر نظام موجود ہے یہ ہے سارا اسرار خودی میں اور اسی وجہ سے اللہ اقبال نے یہ کہا ہے وہ تو مغربی کے پڑھے ہوئے تھے لیکن لگانے پھر تو تھوڑا بہت اسلامی علوم سے بھی ان کو شناسائی عطا فرمائی تو وہ کہتا ہے کہ خاص اس کا یہ ہے کہ میں خود مغرب میں رہا ہوں مغرب کے علوم میں نے پڑھے ہیں لیکن وہاں پر میں نے ایسا زہر محسوس کیا ہے کہ جس سے سانپ بھی بےچو تاب کھا جائیں تو میں یہ دعوت دیتا ہوں اقبال کا کہنا یہ ہے کہ میں دعوت اس بات کی دیتا ہوں کہ تم ادھر دیکھنے کے بجائے اپنے اپنے حقیقت کو پہچانو اپنے پاس جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں خزانہ آتا فرمایا ہے اس خزانے کو دیکھو حافزہ بھی ہمارا رخصت ہو رہا ہے بڑے شیر یاد تھے ان کے تو وہ ایک شعر یاد آ رہا تھا جس میں پروانے سے خطاب کر کے اس نے کہا تھا کہ پروانے طوافِ شمع سے آزاد ہو توافِ شمع سے آزاد ہو اپنی ہستی کے تجلی زار میں آباد ہو تو اپنی ہستی کے تجلی اپنی ہستی کا تجلی زار یہ ہمارے اسلاف کا چھوڑا ہوا ورثہ ہے اس میں جتنا آپ آگے بڑھیں گے اتنا ہی انشاءاللہ راستہ نکلے گا اور التبارک و طالب منزل تک پہنچائیں گے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو بارآبر فرمائے ان کے لیے صداقۂ جاریہ بنائے اور ان کو مزید اللہ تعالیٰ دین و دن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے جن حضرات نے کورس مکمل کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو علم نافع عمل صالح عطہ فرمائے وہ ملک و ملت کے لیے ایک اساسہ ثابت ہو وہ آخر الحمدللہ